السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <أواز باراني> الحمد لله الحمد لله, <ألحم لله> <nuest> رب <ربنا> العالمين السلام ضمن السلام على سيدنا النبيين والمرسلين سُبْحَانَهُ يَجْمَعُنَا لِقُرْبِهِ أشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لن. واشهد ان لا سيدنا ونبينا ومولانا محمدا وعبده ورسوله بل نشرجی بس ملو لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبٍ تَرَمَىٰ وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كَلَامِ اللَّهِ الْقَدِيمِ وَالْعَظِيمِ النبي اولى بالمؤمنين من حفظهم وزواجهم وامهم طر يق الله صدق الله العظيم رسوله النبي ونحن على ذلك لمن وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ نبی محترم سر کلام معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھی یہ اللہ تبارک و تعلیٰ کا نہایت ہی فضل اور کرم ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت اللہ علین صلی اللہ علیہ وَََََََََََََََ وسلم کی لطف عنایت ہے کہ آج بيگنی ميرج کی اس مقدس زمین پر اولیاء اللہ کے اس فیض یافتہ مقدس و بابرکت زمین پر ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی ہے خوش نصیب ہے سانگلی میرج کے رہنے والے تمام مسلمان بھائی جن کو حضرت سیدنا شمنا میرا چشتی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کا اور حضرت شیخ عبدالقادر بادشاہ حسینی علیہ رحمت الرضوان کا فیض نصیب ہو رہا ہے ان کی بارگاہوں کی زیارت کی سعادتیں اور برکتیں نصیب ہو رہی ہیں اور ان کے خاندان کے من جملہ سینکڑوں افراد آج کی اس مقدس اور بابرکت مجلس میں حاضر ہوئے ہیں میں بہت ہی زیادہ مشکور ہوں بالخصوص محترم افضل احمد ہدایت اللہ پیرزادہ صاحب کا اور محترم سلیم عنایت اللہ بٹھارے صاحب کا اور محترم خالد نظام الدین صاحب کا محترم شکا الدین بابا لال صاحب کا اور محترم فاروق عبدالغنی صاحب کا محترم عارف کریم صاحب کا اور محترم عمران علاء الدین صاحب کا محترمہ شبنما خالدہ صاحبہ کا محترمہ عارفہ جاوید صاحب کا اور محترم شفیق چاند صاحب مومن کا محترم آدم باپو صاحب کا محترم جاوید کریم صاحب کا محترم امام بابا لال صاحب کا محترم عثمان سراج اور محترم حمید رمضان صاحب کا معذر شامین اکرام یہ تو بہت ہی بڑا احسان ہے میں ان سب کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے حیدرآباد آ کر خصوصی طور پر آج کے اس اجتماع کی دعوت دی تھی حالانکہ آج ہمارا ایک دوسرے مقام پر پروگرام تھا لیکن جب میرے بھائی اتنی دور سے سفر کر کے حیدرآباد تشریف لائے تقریباً چھ سو ساڑھے چھ سو دور تو میں ان کو نہیں نہیں بول سکا اور اپنے بھائیوں کی دعوت کو میں نے قبول کیا اور میں بے انتہا ان کا شکر گزار ہوں انہوں نے ایسی مقدس زمین پر ایسے بڑے جَر القدر ولی اللہ کی بارگاہ میں مجھے آنے کا موقع دیا مجھے دعوت دی اور میں بڑا سعادت مند ہوں کہ آج حضرت شیخ عبد القادر بادشاہ حسینی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کی اس مقدس زمین پر اور ان کے خانوادے کے سینکڑوں افراد اور ہزاروں خواتین سے آج کچھ دیر خطاب کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں مجھے ابھی محترم ڈاکٹر خالد صاحب نے اور ہمارے سلیم بھائی افضل بھائی نے بتایا ہے کہ آج کی اس مجلس میں سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے ہندو بھائی بھی تشریف لائے ہوئے ہیں میں ان کا بھی دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں کہ آج وہ مجھے سننے کے لیے آئے ہیں اور ان اللہ عزیز آج کی اس مجلس سے ان کو بھی ایک بہترین پیغام ہم دینے کی سعادت حاصل کریں گے اور آپ کا یہ پرت پاک استقبال میرچ سانگلی اور بیگنی مہاراشٹرا کی اس زمین پر میں بے انتہا باگنی بے انتہا مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے اتنی محبتوں سے اور اتنے پیار سے مجھے سرفراز کیا معذر شاہین کرام ایک بات ہمیشہ یاد رکھ لیں اسلام امن کا مذہب ہے کس کا مذہب ہے ذرا بولیں پھر ایک بار بولیں امن, امن کا اسلام کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں اسلام کے ماننے والے کو اور جو ایمان لے آتا ہے اس کو مومن کہتے ہیں جو ایمان لے آتا ہے اس کو مومن کہتے ہیں اور مومن کس کو کہتے ہیں جو امن والا ہوتا ہے مومن کون ہوتا ہے امن والا ہوتا ہے مومن کے پاس کوئی آ جائے تو وہ سلامتی پا لیتا ہے امن پا لیتا ہے اس کو راحتیں سکون اور اطمینان نصیب ہو جاتا ہے مومن ایک محبت کا نام ہے مومن ایک پیار کا نام ہے مومن اخوت اور بھائی چارگی کا نام ہے اسلام اور مومن کا مسلمان کا اور ایمان والے کا لڑائی جھگڑے سے فتنے اور شر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تو میرے پیارے بزرگ اور دوستو اب آئیں اس بات کو ذہن نشین کر لیں اور میں اب آپ کو لے چلتا ہوں کہ اختلاف کب ہوتا ہے فتنہ کب ہوتا ہے انتشار کب ہوتا ہے میں آپ کے پاس آ کر بیٹھا ہوں اگر میں آپ کی عظمت کو قبول کر لوں آپ مجھے قبول کر لیں گے کریں گے نہیں کریں گے تو ذرا زور سے بولیے نا میں آپ کو قبول کر لوں اور آپ کی عظمت قبول کر لوں آپ کی محبتوں کو قبول کر لوں تو آپ مجھے قبول کریں گے اگر میں آپ پر اختلاف کر جاؤں آپ پر کریٹیسائز کر جاؤں آپ پر اگر کوئی انگلی اٹھا جاؤں تو آپ اعلان بولیں گے مولانا اب آ گئے دوبارہ نہیں آئیں گے, بولیں گے کہ نہیں بولیں گے تو پیارے بزرگ اور کیا چلا مومن وہ ہے میں بہت بڑا نکتہ سمجھا رہا ہوں آپ کو ذرا حافظ صاحب میری طرف توجہ فرمائیے آپ اوپر آ جائیے نہ حافظ صاحب میری طرف دیکھیے توجہ کا طالب ہوں میں بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں اور بالکل میں آج سانگلی اور میرج مہاراشٹرا کی اسٹیٹس کو مینٹین کرتے ہوئے ان گفتگو کرنے کی شہادت حاصل کروں گا محبت اور امن یہ مسلمان کی پہچان ہے جو امن والا ہوتا ہے اس کو مومن کہتے ہیں جو سلامتی والا ہوتا ہے اس کو مومن کہتے ہیں فتنوں سے مومن کا کوئی تعلق نہیں انتشار نہیں سے مسلمان کا کوئی تعلق نہیں اختلاف نہیں سے مسلمان, نہیں اختلاف سے مسلمان کا کوئی تعلق, نہیں جھگڑوں, سے کا تعلق? نہیں جھگڑوں سے مسلمان کا کوئی تعلق کریٹیسائز کرنے سے مسلمان کا کوئی تعلق پیارے دوستو اب غور اور مومن وہ نہیں جو ایک مسلمان ہو کر دوسرے مسلمان سے جھگڑا کر لے میرے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی وہ پسند نہ کر لے تو پیارے بزرگ اور دوستوں مسلمان مسلمان سے جو تعلق جوڑ لیتا ہے اخوت اور محبت کو جوڑ لیتا ہے وہ ایمان کی علاوت کو پا لیتا ہے مگر میں اگر آپ کے ساتھ نفرت والا رشتہ جوڑوں تو مطلب یہ ہے کہ میرا ایمان کمزور ہے میں ایمان کے معاملات میں خامی رکھتا ہوں میں ایمان کے معاملات میں کمزور ہوں اگر مسلمان مسلمان سے اختلاف رکھ لے تو مسلمان کمزور ہو رہا ہے جب آپ یہ سب کچھ سمجھ چکے ہیں تو پھر آئیے میں آپ کو اب لے چلتا ہوں ارے جب مسلمان مسلمان مسلمان سے اختلاف رکھے تو اس کے ایمان میں خطرہ پایا جا رہا ہے مسلمان مسلمان کے ساتھ انتشار رکھے اس کے ایمان کو سلامتی نصیب نہیں ہو سکتی تو پھر وہ مسلمان جو نبی کے ساتھ رشتہ خراب کر لے غوث و خواجہ سے رشتہ خراب کر لے اولیاء اللہ سے رشتہ خراب کر لے علماء سے رشتہ خراب کر لے صالحین سے رشتہ خراب کر لے ان کو اپنے جیسا سمجھے ان کے علم غیب کا انکار کرے ان کے حاضر و ناظر ہونے کا انکار کرے ان کی عظمت کا انکار کرے ان کی رفاقت کا انکار کرے ان کی شان و شوکت کا انکار کرے ان کے رتوبوں کا انکار کرے ان کے درجوں کا انکار کرے ان کو اپنے جیسا سمجھے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے بات سمجھ کے چلو مسلمانوں میں بالکل آپ کو اختلاف کرنے کا میں موقع نہیں دوں گا میری بات جو ہے خدا رب الجلال کی قسم آج رات میں جیسے چاند سورج چھپ گیا اور چاند نکل گیا پھر کل صبح سورج نکلنے والا ہے کسی کو شک ہے کیا ویسے میری بات پہ بھی کوئی شک نہیں کر سکتا میری بات پر کوئی اختلاف نہیں کر سکتا آپ تو سانگلی میرچ اور مہاراشٹرا کی اس دھرتی پر بیٹھے ہیں خدا ربیز الجل کی قسم میں اپنے کلام کو پورے ہندوستان میں پیش کرتا ہوں آج تک کسی امی جان نے ایسا بیٹا نہیں جانا جو میری بات سے اختلاف کر لے میں <تصفح> اتنی پیورٹی والی بات کرتا ہوں کہ اس کے اوپر اختلاف کسی کو نہیں ہے میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کیا اگر میرچ کا کوئی بیٹا اپنی امی جان سے بتکلامی کر لے صاحب مولانا صاحب سانگلی کو کوئی ملا جی اس کو فرما برداری کا سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں اس کو اچھے بیٹے ہونے کا لیبل دے سکتے ہیں اگرچہ کہ ماں گناہ گار ہے ماں خطاکار ہے ماں ہے ماں بدکار ہے بیٹا اپنی بدکار اور گناہگار ماں سے اختلاف کر رہا ہے بیٹا اپنی بدکار اور گناہگار ماں سے جھگڑا کر رہا ہے میں پوچھتا ہوں کوئی مسجد کا امام یا کوئی مسجد کا موم یا کوئی مسجد کا مؤذن یا کوئی مدرسے کا مفتی اس بیٹے کو فرما برداری کا سرٹیفکیٹ دے سکتا ہے ارے جو اپنے ماں سے جھگڑا کر لے جو اپنی ماں پر انگلی اٹھائے جو اپنی ماں پر زبان درازی کرے اسے فرما پرداری کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا جا سکتا تو پھر جس نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے اس نبی پر انگلی اٹھائے تو وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے تکبیر رسالت رسالت ارے نبی کی ساتھ وہ ہے جس کی تعریف اللہ نے کیا ہے نبی کی ذات وہ ہے جس کی تعریف انبیاء نے کیا ہے نبی بعد میں آ رہے ہیں حضرت تعریف کر رہے ہیں نبی بعد میں جلوا گھر ہو رہے ہیں حضرت تعریف کر رہے ہیں نبی بعد میں جلوا گھر ہو رہے ہیں حضرت عیسیٰ پہلے تعریف کر رہے ہیں نبی بعد میں جلوا ہو رہے ہیں حضرت عیسیق پہلے تعریف کرتے ہیں نبی بعد میں جلواگر ہو رہے ہیں حضرت ابراہیم پہلے تعریف کر رہے ہیں ارے یہ وہ مصطفیٰ ہے جس کی تعریف خدا کرے یہ وہ مصطفیٰ ہے جس کی تعریف امبیا کریں اور امتی ان کا کلمہ پڑھ کے ان کو اپنے جیسا سمجھے ارے ان کا کلمہ پڑھ کے ان کو نوزب اللہ کہ ان کو علم غیب نہیں تھا ان کو نہیں تھا تو تجھے تھا کیا ہیما خط تو دیکھو ہیما خط تو دیکھو یہاں بیٹھ کے واٹے بھیڑ رہا ہے بیٹھا یہاں ہے گفتگواں کی کر رہا ہے ہاتھ میں چراغ پکڑ کر چاند سے مقابلہ کر رہا ہے ہاتھ میں چراغ پکڑ کے چاند سے مقابلہ کر رہا ہے اور پیارے بزرگ دوستو پھر بھی چراغ اور چاند کا مقابلہ ہو سکتا ہے مگر نومتی اور نبی کا مقابلہ کیا ہو سکتا ہے ادی قربان جائیں ہمارے آخر رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکار پاک علیہ السلام کے صدقے جائیں ان کا مقابلہ تو انبیاء نہیں کر سکے آ جائیں تشریف لائے ادھر آ جائیں بار دردے پاک پنا محمدن محمد و علیہ سیدا محمد وبارک وسلم سلاتم وسلم اللہ صلی اللہ رسول علیکہ ذرا غور تو کرو پیارے بزرگ اور دوستوں ہمارے نبی کی شان اور عدمت کے صدقے تو جائیں کیا مقام ہے ہمارے نبی کا اور قرآن شریف کے حوالے سے سمجھاتا ہوں ایک بار اور دروج ہے صلی علیہ محمد و صحبی افضل کا وہ عادت معلومات کا وبارک وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علی کا وسلم پیارے بزرگ اور دوستو ذرا غور تو کرو قرآن شریف کے حوالے سے میرے آخا کی ایک عظمت سماعت کرتے چلو کہ میرے آخا کے برابر امبیا نہیں ہو سکے میرے نبی کے برابر نبوت والے نہیں ہو سکے میرے نبی کے برابر رسالت والے نہیں ہو سکے میرے نبی کے برابر وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک جگہ ہو کر بھی میرے نبی کے برابر نہیں ہو سکے پیارے بزرگ اور دوستوں یہ قرآن بیان کر رہا ہے یہ عظمت ایک مصطفیٰ بحوال ذرا سمات کرتے چلے اللہ رب العزت قرآن شریف میں ارشاد فرما رہا ہے ذرا زور سے اور ذرا زور سے اللہ ارشاد فرما رہا ہے ہم نے رسولوں پر چند رسولوں پر ایک رسول کو فضیلت دی ہم نے بعض رسولوں پر ایک رسول کو فضیلت دی میرے پیارے بزرگ اور با آ چند رسولوں پر ہم نے ایک رسول کو فضیلت دی اللہ رب العزت خود اپنے مقدس کلام خوران پاک میں ارشاد فرما رہا ہے پہلے اس کا ایک اور ترجمہ بھی بنتا ہے کیونکہ یہ جو لفظ باز عربی میں ہے اس کا معنی آتا ہے چند جیسے کہ اردو میں بولتے ہیں چند لوگ آ رہے تھے چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے چند لوگ جا رہے تھے چند کا مطلب تھوڑے لوگوں کے لئے بولا جاتا ہے اور عربی میں یہی لفظ باز ایک آدمی کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور چند لوگوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے کیا کیا رسولو ان رسولوں کو کو ہم نے فضیلت دی بعض بعض پر چند رسول کو ہم نے فضیلت دی یعنی کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے چند رسولوں پر چند رسول کو فضیلت دی بعض رسولوں پر بعض رسول کو فضیلت دی اور پھر اس کا ایک ترجمہ اور کیا ہوگا ہم نے بعض رسولوں پر ایک رسول کو فضیلت دی اب ذرا غور کرو پیارے بزرگ اور دوستو یہ تو قرآن اور اس کا ترجمہ ہوگا اب ذرا اس کی تشریح بھی دیکھ لو ایمان تازہ ہو جائے گا اللہ رب العزت کہہ رہا ہے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام پر موس علیہ السلام کو فضیلت دی موسیٰ علیہ السلام پر ہم نے حضرت سلیمان کو فضیلت دی سلیمان علیہ السلام پر حضرت زکریہ کو فضیلت حضرت زکریہ پر حضرت کو حضرت پر حضرت عیسیق کو فضیلت عیساخ پر حضرت اسماعیل کو فضیلت حضرت, حضرت, حضرت اسماعیل پر حضرت ابراہیم کو فضیلت حضرت ابراہیم پر حضرت نوح کو فضیلت حضرت نوح پر حضرت آدم کو فضیلت یعنی کہ حضرت عیسیٰ فضیلت والے تو ہیں لیکن موسا کے برابر نہیں ہے حضرت موسی فضیلت والے تو ہیں حضرت اسماعیل کے برابر نہیں ہے حضرت اسماعیل فضیلت تو ہیں مگر حضرت ابراہیم کے برابر نہیں ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے حضرت ابراہیم فضیلت والے تو ہیں حضرت نوح کے برابر نہیں ہے حضرت نو فضیلت والے تو ہیں مگر حضرت آدم کے برابر نہیں ہے اور اللہ کہہ رہا ہے بندو سن لو جب یہ سارے مل کر ایک جگہ جمع ہو جائیں تو سارے بیمبر مل کر مصطفی کے برابر نہیں ہو سکتے <laughs> نبی اعظم کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے رسول رسول ہو کر ف ایک دو جیسے نہیں ہیں رسول رسول ہو کر برابر نہیں ہو سکتے ارے رسول رسول ہو کر برابر نہیں ہو سکتے انہیں امتی ہو کے نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے <laughs> نہیں انہیں امتی ہو کر نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے ایک صاحب نے مجھ سے ایسے کہا مولانا کیوں نہیں ہو سکتے ہیں ہم بھی نماز پڑھتے نبی نے بھی نماز پڑھا دیکھو یہ جب شیطان یہاں بیٹھ جاتا ہے تو ایسی باتیں نکلتی ہیں بولے مولانا ہم بھی نماز پڑھتے نبی بھی نماز پڑھتے ہم بھی روزہ رکھتے نبی بھی روزہ رکھے ہم بھی کھانا کھاتے نبی بھی کھانا کھاتے ہم بھی پا, ہم بھی پانی پیتے نبی بھی پانی پیتے ہم بھی رات کو سوتے نبی بھی سوتے ہم نے بھی شادی کی نبی نے بھی شادی کی ہم بھی قرآن پڑھتے نبی قرآن پڑھے ہم میں نبی میں فرق کیا ہے تو میں بولا ایک ہے کیا ہے میں بولا جب نبی اور تو دونوں برابر ہے تو پھر نبی کا کلما کا کو پڑھتا. نہ پڑھ لے بول اللہ عبد الجلیل رسول اللہ ایک مرتبہ تو بھی بول جس دن بولا اس دن مسلمانوں کے دائرے سے نکل گیا باہر چلے جائے گا خالی نبی کو اپنے برابر سمجھ کے نبی کا نام نکال کے اپنا نام لگاتے کی باہر چلے گا میں بولا نبی تیری جیسا ہے تو پھر علی محمد نماز میں کیوں پڑتا ہے بولا اللہم علی <laughs> بات سمجھ میں آئی دوستو السلام علیہ کا نبی کا ہی کو کرتا ہے علیہ کا علیہ مجھ پہ سلام اپنا نام لے لے ہوگا لائی لائی اللہ محمد رسول اللہ کیوں پڑتا ہے یہ پڑھا کر رب بتا رہا ہے سن لندے تیرے بابا کا نام لیا تو تو مسلمان نہیں ہوتا دادا کا نام لیا تو مسلمان نہیں ہوتا قبیلے کا نام لیا تو مسلمان نہیں ہوتا بادشاہ کا نام لیا تو مسلمان نہیں ہوتا مصطفیٰ کا نام لے لیا, لیا تو مسلمان ہو جاتا ہے ماشاء بات سمجھ میں تو آ رہی ہے اگر پھر کل کوئی بولے تو سمجھنا کہ اس کو مینٹلی ریٹائرڈ ہو گیا ہے علاج کی ضرورت ہے پیارے بزرگ دوستو دوستوں نہیں اجی دنیا میں آج تک میں کو ایسا بیٹا نہیں ملا جو میں باپ کے برابر ہوں بولا نہیں ایک فرق ہے اس کے بعد ابا کے بعد انیچ ہے. اس کے اوپر اس کے ہے. انہیں, ایک سٹیپ میں انہیں اس کے اوپر فاصلہ ہے یہاں سے قدم اٹھا کے یہاں رکھا تو اب تو ایک اسٹپ میں انہیں باوا اور بیٹے جان دونوں ایک نہیں ہو رہے باوا جان اور بیٹا دونوں ایک نہیں ہو سکتے ہیں تو پھر اس کے اور نبی کے بیچ میں لاکھوں اسٹیپ ہیں اس کے اور نبی کے بیچ میں لاکھوں سٹیپ ہیں پھر وہ لاکھوں سٹیپ کے بعد جو نبی عظمت والا ہے اور وہ کہاں ہیں وہ نبی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں رب کسی اور کو نہیں بٹھایا ہے وہ نبی کا وہ مقام ہے جو رب نے کسی پیمبر کو نہیں دیا ہے وہ نبی وہاں بیٹھے ہیں تو پھر یہ امتی نبی کے برابر اب آئیے پیارے بزرگ اور دوستو قرآن شریف کی ایک آیت مبارکہ جس کو میں نے خطبے میں پڑھنے کی سعادت حاصل کی اور خدا کی قسم آج اگر یہ آیت سمجھ جائیں گے اگر جو لوگ بےچارے یا سلام نہیں پڑھنے والے بیٹھے ہیں فاتحہ نہیں دینے والے بیٹھے ہیں رسول کی آمد کو نہیں ماننے والے بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ یہ آیت سمجھ جائے گا تو وہ نبی کو مان لے گا اور کل سے آپ دیکھیں گے نہیں کل سے نہیں ہاتھ سے وہ ہمارے ساتھ فاتحہ بھی پڑھے گا سلام بھی پڑھے گا ان شاء اللہ پیارے بزرگ اور دیکھو اللہ رب العزت خران شریف میں ارشاد فرما رہا ہے البی اولا بلسیم اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اولا قریب ہیں قریب ہیں اولا کا مطلب قریب قریب صرف قریب نہیں حد سے زیادہ قریب اولا کا مطلب کیا ہے حد سے زیادہ قریب ان نبی اولا نبی حد سے زیادہ قریب ہے کس کے بالمؤمنین ایمان والوں کے کس کے قریب ہیں ایمان والوں کے یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کہہ رہا ہے نبی حد سے زیادہ قریب ہے کس کے ایمان والوں کے پھر ہم نے پوچھا مولہ حد سے زیادہ قریب اب ہوتا کیا ہے بولے بھائی یہ میرج کی درخت قریب نہیں ہے نہیں حالانکہ ہے تیس کلومیٹر بولتے ہیں کہ قریب میں تو کہیں لوگ ہمارا قریب سمجھیں گے تیس کلومیٹر پہ ہے اچھا یہاں سے حیدرآباد قریب ہے یا پھر بامبے قریب ہے تو بولے بامبے قریب ہے ہاں اتنی دور ہے چار سو دور قریب کیسے ہو گیا لے لے لے اس کو بھی قریب ہی بولتے تو کئی بندے یہ نہ سمجھیں کہ قریب کا مطلب یہ ہے کہ چار سو کلو کا فاصلے کو بھی قریب بولتے ہیں لہٰذا اتنے قریب ہے کوئی ایسا مطلب نہ نکال لے اللہ نے وہ خیال کو بھی آگے کے لفظوں میں رد کر دیا آگے کے لفظوں میں اللہ نے یہ شیطانی ذہن کو بھی توڑ دیا اور توڑ کر رب نے کہا اولا بل مومینا نبی مومنوں کے قریب ہیں ہم نے پوچھا مولا کتنے قریب ہیں یہاں سے ایک محلے کی دور پہ ہے یہاں سے ایک کلو کی پہ ہے یا دس کلومیٹر کی دور پر ہے یا چار سو کلو کی دور پر ہے رب فرماتا ہے بندے کیا پوچھتا ہے وہ نبی اتنا قریب ہے اتنا قریب ہے اتنا قریب ہے من الف تیری جان سے زیادہ قریب ہے اللہ کہہ رہا ہے تیری جان سے زیادہ قریب ہے اے بندے تیرے نبی مومنوں کی جان سے زیادہ خریب ہے جان سے زیادہ قریب ہے اور خود رسول پاک علیہ السلام کے صدقے جائے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اپ پر ہمارے ماں باپ قربان آغا اپ ہمارے کتنا قریب ہیں اپ ذرا بیان فرما دیں تو مدینے والے مصطفی ارشاد فرماتے ہیں سن لے امتی تیرے پیر میں کانٹا چبھتا ہے تجھ کو تکلیف بعد میں ہوتی ہے مجھ کو احساس پہلے ہوتا دعوش کا سبحان اللہ نارا ذرا بیچ بیچ میں بار بار لگاتے رہو یہ لگانے سے شیطان بھاگ جاتا یہ آخری کا نعرہ بڑا کام والا ہے پیارے بزرگ دوستو اور شاید یہ نعرہ لگاتے ہیں اس لیے اب تک یہاں پر شیطان نہیں آیا اور انشاءاللہ یہ لگاتے رہو گے تو آئے گا بھی نہیں پیارے بزرگ دوستو ذرا غور تو کرو میرے آخر رحمت اللعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ, والہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے کتنا خریب ہیں کتنا خریب ہیں کتنا خریب رہتے ہیں ذرا غور تو کرو پیارے بزرگو اور دوستو میں قربان جاؤں آقا امام دار مدینہ تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ, وآلہ, والہ وسلم کی ایک صحابی دربار رسالت میں ائے اور ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اپ پر میرے ماں باپ قربان آقا مجھے اتنا فرما دیجئے جب میں اپنے گھر جاؤں تو میرا سب سے پہلا عمل کیا ہونا چاہیے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم اپنے گھر جاؤ تو اے میرے پیارے صحابی تم سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو سلام کرو بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے آخر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صحابی کو کیا نہیں معلوم تھا آج ہم کو معلوم ہے تو لازمی بات ہے صحابی کو ہی معلوم تھا مگر صحابی کچھ اور پوچھنا چاہ رہے تھے سرکار ان کو بیسک سے لے آ رہے ہیں پھر صحابی نے پوچھا رسول اللہ پر میرے ماں باپ قربان میرے آقا اب میں اس وقت گھر کو جاؤں جب میرے گھر میں کوئی نہ ہو تو میں کیا کروں ایسے وقت تو سلام کر دوں گا جب گھر میں بیوی ہے بچے ہیں ماں باپ ہے رشتے دار ہے لیکن میں ایسے وقت گھر کو پہنچا ہوں نہ گھر میں رشتے دار ہے نہ ماں باپ ہے نہ, بھائی بہن ہے, نہ ازدواجی زندگی کے کوئی اور معاملے ہیں یا رسول اللہ میری بیوی بچے بھی اب میرے گھر میں نہیں ہے تو میں کیا کروں تو مدینے والے آخا نے فرمایا اے صحابی ایسے وقت تم گھر جاؤ جب تمہارے گھر میں کوئی نہ ہو تو سنو تم اپنے نبی کو سلام کرو کس <تصفح> <تصفح> کو سلام کرو اپنے نبی پر سلام پڑھو حضرت نبی پاک علیہ السلام کے صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب میرے گھر میں کوئی نہ ہو تو میں اپنے آخہ پر سلام کیوں پیش کروں الصلاۃ والسلام علی کا یا رسول اللہ کیوں کہوں السلام علی کا اے نبی کیوں کہوں السلام کا اے رسول کیوں کہوں تو اخا علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ اے صحابی سن لو جب تمہارے گھر میں کوئی نہیں ہوتا ہے تو اللہ اور اس کا رسول تمہارے گھر میں ا جاتا ہے اللہ اور اس کا رسول تمہارے گھر میں ہوتا ہے تو پتا کیا چلا ہمارے گھر میں ہم ہیں نہیں ہیں ہمارے نبی کو خبر ہوتی ہے اور یہ خبر اسی کو ہوتی ہے جو حد سے زیادہ قریب ہوتا ہے جو حد سے زیادہ قریب ہوتا ہے اب ایک صاحب پوچھے مولانا جمعے کے دن سلام یہاں ٹھہر کے پڑے تو مدینے کو آواز جاتی ہم بولے نہیں جاتی پھر کہ پڑ رہے اس لیے پڑھ رہے مدینے والا یہاں گیا <سکت> <سکت> مدینے والا ہم سے دور رہا کب جو مدینے کو آواز پہنچانا ہے ہم یہاں سلام پڑھیں تو مدینے والے یہیں پر ہے ہم یہاں جلسہ کریں تو مدینے والے آخا یہاں پر ہے ہم بارگاہ میں جلسہ کریں تو آخا وہاں پر ہے ہم میلاد میرج میں کریں تو آخا وہاں پر ہے ہم ہندوستان کی چوٹی پر میلاد کریں تو وہاں آخا موجود ہے ہم ہمالیہ جاتے ہیں وہاں سلام پڑھے تو آخا وہاں موجود ہے ہم جموں کشمیر جا کر سلام پڑھے تو آخا وہاں موجود ہے ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں اور نبی پر سلام کریں خدا کی قسم اللہ کہہ رہا ہے اے مسلمان تم اپنے نبی کو اپنے سے دور سمجھو وہ ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب رہتے ہیں آہ! وہ نبی ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب رہتے ہیں تو قربان جاؤ میرے پیارے بزرگ دوستو ہمارے نبی ہم سے دور ہے کب جو یہاں سے وہاں آواز پہنچانا ہے ہمارے نبی تو ہمارے ساتھ ہے ایک صاحب کو میں بولاتا ہوں بولے صاحب حضور کتوں کے ساتھ رہتے جی پوچھا نہیں ایسے سوالا کرتے میرے بھائی بےچارے بھولے بھالے لوگ سر کو ہاتھ لگا کے سائنچ ہے یار ایسا سوچنے پہ مجبور ہو جاتا مگر میں پوچھا, میں پوچھا ایک مسئلہ سنا دیتا ہوں ایمان تازہ ہو جائے گا میں بولا کیا ایسا ہو سکتا ہے ایک ہی وقت میں ایک ساتھ پوری دنیا کے اندر ایک ہزار آدمیوں کی روح نکالی جائے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نا ابھی ہندوستان میں اسی وقت میں مثال کے طور پر ٹھیک آٹھ بجے ہندوستان میں پچاس آدمی کی روح نکالی گئی پھر اسے ٹھیک آٹھ بجے امریکہ میں بھی پچاس آدمی کی روح نکالی گئی پھر اسی ٹھیک اسی وقت میں آسٹریلیا میں ایک دس آدمی کی روح نکالی جائے پھر اسی وقت میں برطانیہ میں ایک پچیس آدمی کی روح نکالی جائے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا اس پر کسی کو بھی اختلاف نہیں ہو سکتا کیونکہ ان لوگ موت کے باتاں بولے تو بہت جلدی قبول کرتے عذاب بولو بہت جلدی قبول کر لیتے بولے ہاں ہاں یہ حق ہے کیوں ان کو ہونے والا ہے مگر میرے پیارے بزرگ اور میں ان کے حساب سے ان کے دماغ کی مثال دے کر آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں تاکہ ادھر بھی میدان صاف ہو جائے ادھر بھی مسئلہ حل ہو جائے تو پیارے بزرگ دوستو میں نے کہا کیا ایک ہی وقت میں صبح کی روح نکالی جا سکتی ہے بولے ہاں ہو سکتا ہے مثال کے طور پر حالیہ اترکھنڈ کے اندر سیلاب آیا تھا دلدلے آئے تھے ہزاروں بھائی موت کی آغوش میں جا چکے تھے ایک ہی وقت میں ہزاروں لوگوں کی روح نکالی گئی تو میں پوچھا یہ روح نکالنے والے فرشتے کتنے ہیں جواب ملا ایک کتنے ہیں ایک اور ان کا نام بھی بڑا ڈینجر ہے اسرائیل یاد رکھنا ان کو یاد رکھے تو گناہ نہیں کر سکتے کہتے تو ان کو یاد رکھو تو پیارے بزرگ اور ہندوستان بھی پہنچتے ہیں پاکستان بھی پہنچتے ہیں امیرکا بھی پہنچتے ہیں برطانیہ بھی پہنچتے ہیں انگلینڈ بھی پہنچتے ہیں جاپان بھی پہنچتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ ان کے کوئی اسٹینٹ ہے یہ وتآٹ اسٹینٹ ہیں ان کے پاس کوئی اسٹینٹ نہیں ہے یہ خود صدر جمہوریہ ہے انہوں سب کا کام پچھانتے رہتے ہیں پیارے بزرگ دوستو یہ میں پوچھا اچھا اور ایک بات کیا ہے جب ایک ہی وقت میں سب کو لینا ہے تو کیا تھیلی لے کے نکلتے لیے ڈال لیے لیے ڈال لیے لیے ڈال لیے لیے ڈال لیا تھیلی لے کے نکلتے بولے نہیں نہیں روح لیتے کہ ان کی امانت ہے اللہ کو پہنچاتے ہیں یہاں سے روح لیا اللہ کو دے دیا پھر لیا عالمِ عروا پہنچائے پھر لیے عالمِ عروا پہنچائے یہاں سے لیا عالمِ عروا ایک ہی لمحے میں حضرتِ اسرائیل کو خالقِ کائنات نے ایسی خوت دی ہے پوری کائنات میں وہ دورہ بھی کرتے ہیں روح بھی نکالتے ہیں عالمِ عروا کو بھی پہنچتے ہیں اس بات پر بہتر جماعتوں کے کسی ملہ کو اختلاف نہیں ہو سکتا ارے اللہ اسرائیل کو جب ایسی قوت دے سکتے ہیں کہ وہ ایک ہی وقت میں دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی بھی کونے میں کسی بھی جگہ پہنچتے ہیں روح نکالتے ہیں اللہ میں ارواح پہنچاتے ہیں پھر اپنے کام پر معمور رہتے ہیں تو مجھے کہلے تو ارے جس نبی کے غلام اسرائیل کو یہ پاور ملا ہو تو مصطفیٰ جانِ رحمت کو کتنا پاور دیا گیا ہو سبح اللہ آئندہ سے ذرا ایک اور ایک بات بولو فاتحہ بھی نہیں چھوڑیں گے سلام بھی نہیں چھوڑیں گے بازو والوں کے بہکاوے میں بھی نہیں آئیں گے اس کو بھی کبھی کبھی بول لیتے رہو پیارے بزرگ اور دوستوں تو پتا کیا چلا اسرائیل ایک ہی وقت میں آتے ہیں روحیں نکالتے ہیں لے کے جاتے ہیں رکھتے ہیں آتے ہیں اللہ نے ان کو ایسا پور دیا ہے ایسا اختیار دیا ہے ایسی خدرت دی ہے ایسی صلاحیت دی ہے اللہ کے اختیار سے اللہ کے فضل سے کچھ بھی کر سکتے ہیں اسی لیے تو رب کریم نے ارشاد فرمایا اسی لیے تو رب کریم نے ارشاد فرمایا آپ مجھے دیکھیے اسی لیے تو رب کریم نے ارشاد فرمایا اِنَّ بے شک اللہ ہر چاہی ہوئی چیز پر قدرت رکھتا ہے وہ جو چاہے کر دے اس کے اختیار کی بات ہے جس کو جیسا چاہے پور دے دے اس کے اختیار کی بات ہے جس کو جتنا چاہے دے دے اس کے اختیار کی بات ہے اچھا اور ایک بات سنو اب یہ تو روح نکالے اسرائیل کا کام تھا کام کر لیے اب ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی اب سب جانے کے لے کے جا کے اب امریکہ کی خبروں میں چار مردے ہیں اسی وقت میں آسٹریلیا کی خبروں میں چار مردے ہیں انڈیا کی خبر میں بارہ ہے کیونکہ یہاں پاپولیشن زیادہ ہے نا تو پھر اس کے بعد چائنا کو چلے گئے تو وہاں سولہ ہے پھر افریقہ کو گئے تو وہاں ہے ایک ہی وقت میں اتنے مردے ایک ساتھ ہیں میں پوچھا اب وہ سوال جواب پوچھنے والے وہ وہ دونکر ہاں نام یاد رکھو ان سے ملاقات ہونے والی ہے منکر نکیر کتنے ہیں بولو مدو ہے منکر کر ایک ہی وقت میں پوری خبروں میں جاتے بھی ہے پوچھتے بھی ہیں حساب بھی کرتے ہیں مولا کو جواب بھی دیتے ہیں پیارے بزرگوار دوستو پتا کیا چلا قدرتی نظام کچھ ایسا, ہے. رب نے ایک سسٹم ایسا بنایا ہے کہ ایک ہی وقت میں یہ اللہ کے حکم سے ساری خبروں میں پہنچ سکتے ہیں حساب کتاب کر سکتے ہیں مولا تک حساب پہنچا بھی سکتے ہیں ارے جب فرشتے کی قدرت تو فرشتے کی قوت کو ماننے پر انسان راضی ہے مسلمان تیار ہے تو پھر میں کہتا ہوں فرشتے کی قوت جب مانتا ہے تو مستفی کی قوت کو بھی مان لے کیونکہ نبی کے صدقے سے ہی فرشتوں کو اختیار ملا ہے نبی کے توفیل سے فرشتوں کو قوت ملی ہے نبی کی قوت نبی کے اختیار سے فرشتوں کو قوت ملی ہے ان کو یہ صلاحیت ان کے رب نے مصطفیٰ کے صدقے سے دیا ہے جب وہ حاضر ہو سکتے ہیں تو ان کا نبی حاضر ہو جائے تو کیا تعجب کی بات ہے آل, آل, آل. ہماری مجلس میں ہمارے آقا کی آمد ہوتی ہے آل, آل. خدا کی قسم یہ قرآن کہہ رہا ہے پیارے بزرگ دوستو اب میں ایک اور مسئلہ سناتا ہوں اب یہ بعض نہیں سمجھے تو ذرا اور ڈیپ لے جانا پڑتا نہیں بعض اچھی بات سمجھ میں نہیں آتی اب ان کی لائن کی سمجھائے تو جلدی سمجھ میں آ جاتی ہوا کیا ایک صاحب میرے کو بولے مول صاحب یہ شیطان میرا پیچھا چھوڑ رہا ہیچ نہیں سمجھ میں آئی بات شیطان میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے میں یہاں ہوں تو شیطان میرے ساتھ ہے شیتان ان کے ساتھ ہے انہوں یہاں سے نکل کے میرج کو گئے تو شیتان وہاں ان کے ساتھ ہے وہاں سے نکل کے حیدرآباد گئے تو وہاں بھی ان کے ساتھ ہے. پھر وہاں سے نکل کے مکے کو گئے تو وہاں بھی ان کے ساتھ ہے نقابے کا طواف کر رہے شیتان ساتھ ہے نماز پڑھ رہے ہیں شیتان ساتھ ہے نہیں ہے ذرا جلدی بولو ہاں بعض مرتبہ بولتے رہنا پڑتا شیتان ساتھ رہتا کہ نہیں رہتا بازو کو کل پوچھو جو آج جلسے میں نہیں آئے ان سے آپ اپنے امی اپ کے ساتھ شیطان آپ کے ساتھ رہتا ہے بولے جی ہاں میرے ساتھ رہتا ہے آپ کا بے کو گئے تو شیتان ساتھ رہتا ہے بولے جی ہاں ساتھ رہتا ہے آپ نماز پڑھاتے شیتان آپ کے ساتھ رہتا ہے انہیں رہتا بول کے تو میں سستے سو کرتا ہوں شیتان ہمیشہ ساتھ رہتا ہے اجیب ملا جی شیتان کے ساتھ ہونے کو مانتے ہو تو پھر نبی کے ساتھ ہونے کو ماننے میں کیا ٹینشن کی بات ہے <تصفح> <تصفح> اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان میرا نبی ایمان والوں کی جان سے زیادہ خریب رہتا ہے کس سے زیادہ خریب ہے جان سے زیادہ قریب ہے اسی لیے ہمارے بزرگوں بولے جان سے زیادہ جو نبی قریب رہتا ہے اب چالی اب اس کو اس نبی پر اثر کی نماز کے بعد ایک فاتحہ فجر کے بعد ایک فاتحہ فجر کے بعد ایک فاتحہ فجر کے اثر کے بعد ایک فاتحہ اس نبی پر جو جان سے زیادہ قریب رہتا ہے پیارے بزرگ اور دوستوں ایک مسئلہ فاتحہ کی بات نکلی تو اور سمجھاتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں ذرا دیکھو جب ہم لوگ قبرستان جاتے ہیں میت کو دفن کرتے ہیں میت کی پہلے نماز پڑھتے ہیں نماز کے بعد فاتحہ ہوئی ہوتی نا یار نہیں ہوئی تو کل سے شروع کرو نماز کے بعد میت پر فاتحہ تدف کرنے کے بعد خبر پہ کھڑے ہو کے پھر فاتحہ پھر اس کے بعد چالیس قدم پہ فاتحا okay. نہیں اور یہ آپ غلط بول رہے میں okay. سانگلی سے واقف ہوں آپ okay. غلط بول رہے ہیں okay. سانگلی میں اب یہ فاتحا بند کرنے کی چکر چل رہی ہے اور خسم خدا کی میں دوبارہ لوٹا دوں گا پیارے okay. بزرگ اور دوستوں سنو نماز کے بعد جو فاتحہ میگیت پر پڑی گئی وہ اس لیے پڑی جاتی ہے کیونکہ اب اس کا دنیا کا سفر ختم اختتام دنیا پر اس پر فاتحہ پڑی گئی اور اس کے بعد خبر پر فاتحہ پڑی جاتی ہے تقفین کے بعد کس لیے اولا ما نے جواب دیا کیونکہ اب یہاں سے آخرت کا سفر شروع ہو رہا ہے اس کی آخرت کی زندگی پر فاتحہ پیدا ہوا تھا تو فاتحہ کیونکہ وہ دنیا شروع ہوئی مرا تو فاتحہ کیونکہ دنیا ختم ہوئی خبر پہ فاتحہ کیونکہ آخرت شروع ہوئی اور پھر اب اس کے بعد چالیس قدم پر جو فاتحہ پڑی جا رہی ہے اے ایمان والو خدا رب الجلال کی قسم سن لو اہل سنت کا ایک مسئلہ بھی نہ خرآن کے خلاف ہے نہ حدیث کے خلاف بزرگوں نے جو خائم کر دیا خدا کی قسم وہ قرآن ہے وہ حدیث ہے یہ الگ بات ہے ہم آج کا علمی کی وجہ سے اسے نہیں جان رہے ہیں مگر جب وہ کی صحبت میں بیٹھو گے تو جان لو گے اولا کے قریب ہو جاؤ پیارے دوستو سنو چالیس قدم پر جو فاتحہ پڑی جاتی ہے وہ میت پر نہیں پڑی جاتی ٹو بی نوٹ وہ میت پر نہیں پڑھی جاتی پھر آپ پوچھیں مولانا چالیس قدم پر جو فاتحہ پڑھی جاتی ہے اس پر تو سانگلی میں جھگڑے ہو رہے ہیں وہ فاتحہ کس کے اوپر پڑھی جاتی ہے حدیث شریف سے سناتا ہوں میرے آخہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بخاری و مسلم کی متفق انعال حدیث ہے تاجدارِ کائنات نے فرمایا اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا بُضِعَ فِي خَبْرِهِ فَتَوَلَّ عَنْهُ أَسْحَابُهُ لِيَسْمَا خَرَانَ عَلِهِمْ آخار سلام فرماتے ہیں جب بندے کو اس کی خبر میں لٹا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اس کو سیلو کے پتھر لگا کر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے دوست اس کو دفن کر کے فتح اللہ انہو اصحبہ اس کے دوست اس کو دفن کر کے پلٹتے ہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا میت کو لٹا کر دفن کر کے مٹی ڈال کے پلٹتے ہیں بخاری شریف کے حدیث ہے رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں وہ میت خبر میں لیٹ کا پلٹنے والوں کی جوتیوں کی آواز کو سنتی ہے آہ! بولے دور سے سبحان اللہ پتہ کیا چلا میت زندہ ہو گئی ہے میت سننے کا تعلق زندے سے ہے سننے کا تعلق زندے سے, زندے سے زندہ سنتا ہے سننا زندے کا کام ہے حضور کہہ رہے وہ اپنی خبر میں لیٹ کر پلٹنے والوں کی جوتیوں کی آواز کو سنتا ہے پھر آگ ارشاد فرماتے ہیں فیوقری دانی اس کو اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے بولو میں بولا اے اللہ بیچارہ کاؤنٹر پہ بیٹھ بیٹھ کے آیا اب کئی کو اٹھا کے بٹھا لے اب تو لیٹا مولا ذرا لیٹنے دے مولا بولے نہیں یہ ہمارا قانون ہے ہم اٹھا کر بٹھاتے ہیں ہم بولے مولا بیچارہ کار پہ بیٹھ بیٹھ کے لاری پہ بیٹھ بیٹھ کے بس پہ بیٹھ بیٹھ کے تھک کے آیا مولا تھوڑا لیٹ جان ہم اس کو اٹھا کر بٹھاتے میں بولا مولانا اے اللہ وہ بےچارا امیر صاحب تھا گھوم کے پھر پھر کے چکر لگا لگا کے پریشان ہو کے تھوڑا لیٹنے نہیں دے مولا اتنے کھٹکے مارا اتنے کھٹکے مارا پریشان ہو کے آیا مولا کا اتنے پریشانی اس کے ساتھ ہوں گی ہمیں کیا ہمارا قانون ہے ہم اسے اٹھا کر بٹھائیں گے فیوخی دانگی بخاری شریف کے الفاظ ہے اس کو اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے اس کے پاس دو فرشتے ہیں اس کو بٹھانے کے بعد دو فرشتے آتے ہیں ذرا سوچو دوستو کیوں اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے ملہ جی کیا بولے بولے اس لیے اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے کیونکہ اب اس سے سوال جواب ہونے والا ہے تو میں بولا لیٹے ہوئے ادمی سے بھی سوال پوچھ سکتے اور لیٹ کے جواب دے سکتا جواب دینے کے لیے بیٹھنا کیا ضروری ہے نہیں پھر ایک مولا جی بولے نہیں نہیں سوال جواب نہیں اب اس کو جو ہے فرشتے آنے والے ہیں ان کے لیے اٹھا کے بٹھاتے ہیں تو میں بولا فرشتوں کے ادب کے لیے اس کو بٹھانے کی کیا ضرورت ہے اشرف المخلوقات تو انہیں ہیں بڑے مرتبے والا انہیں ہیں انہوں آئے تو انہوں کہیں کو اٹھنا انہوں اٹھ کے کھڑنا انہوں آ گئے نہیں پیارے بزرگار دوستو مسئلہ کیا ہوا پھر بولے مولانا آپ ہی بولو کئی کو بٹھاتے میں بولا سن اس لیے بٹھایا جاتا ہے رب کریم فرماتا ہے اے میرے بندے اٹھ کر بیٹھ جا کیونکہ اب تیری خبر میں آمد مستفیٰ ہونے والی ہے سرکار قیامت خبر شریف میں ہوتی ہے اس لیے شخص کو اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے اب اس کے بعد ارشاد بٹھایا جائے گا اتاغو مالاکان اس کے پاس دو فرشتے آئیں گے فیقولان اور وہ دو فرشتے اس سے کہیں گے ما کنتا تخوفی حاضر رجولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کہیں گے بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہادر <متال> رجل کا لفظ ہے بخاری شریف کے الفاظ ہیں حادر رجل ہادر رجل کا مطلب ہے یہ ذات اقدس یہ شخص یہ ذات اقدس یہ ہستی آزم جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ما کنتا تخول کیا کہتا تھا جب زمین کے اوپر تھا अब तो तू देखा तो जलवा बेहोश होने का ही है अब नहीं क्या कहता था मीलाद को जायज समझता था के नाजायज जायज समझता था दरूद पढ़ने को सवाब समझता था के बिदात समझता था महफिल नाथ को जायज बोलता था के बिदात बोलता था इनकी मीलादू कई शीर्क तो नहीं बोलता था کہتا تھا جب تو زمین کے اوپر تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آگے فرماتے ہیں پس اگر وہ ایمان والا ہوگا تو کہے گا اشد محمد میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں کون ایمان والا ایمان والا مطلب فاتحہ والا بڑا خریف سے بیٹنگ کرے تو صحیح سمجھ میں آتا بات سمجھ میں آئی اب انہیں رسول کو مانے گا کیسے یہاں پہ نہیں انہیں رسول کے اوپر کبھی سلام نہیں اس کی نسبت اور تعلق ہے ہی نہیں رسول کی فاتحہ کبھی پڑھا نہیں تو اس کو تعلق ہے ہی نہیں تو انہیں وہاں کیسے پہچانے گا دیکھو ایک شادی میں کیا ہوا ایک بابا جان بیٹے دونوں مل کر گئے تو خاندان کے کچھ لوگ بولے بولے بیٹے ان سے ملو یہ تمہارے دادا جان کے بھائی کے سسر उन्होंने बोला मैं दादा से ही नहीं मिला भाई के ससुर को कहां पहचान तू बाबा रहने दो बोला तो पता क्या चला बार बार मिलते रहे तो रिश्ते याद रहे थे بار بار ملتے رہے تو رشتے یاد رہتے اثر کے بعد فاتحہ دے رشتہ مصطفیٰ سے جڑی آتا ہے فجر کے بعد فاتحہ دے رشتہ جمعہ کو سلام پر رشتہ جڑ جاتا ہے نماز میں السلام علیکم نبی بول رشتہ جڑ کے رہتا ہے میرا دائی تو فاتحہ کر رشتہ جڑ کے رہتا ہے محرم آ جائے ان کی اولاد کی فاتحہ کر ان کی اولاد کی فاتحہ ان کی اولاد کی فاتحہ کرتے رہو رشتہ جڑ کے رہتا ہے فرشتے بولیں گے اے یہ میرے نبی ہے جو تیری خبر میں آئیں گے تیری خبر میں हुए हैं ہوئے ہیں تیری خبر میں تشریف لائے ہیں تو آپ فرشتوں کو بولیں گے تم ذرا باز وٹو تم کون تعارف کرانے والے تم بیچ میں کئی کو یہ تو میرا وہ سلم ہے جسے میں روزانہ یاد کیا کرتا تھا یہ تو میرا وہ واقع ہے جس کی میلاد میں تم ہو ہٹو جی ہم آج وہ جو کل بغیر پڑھا کرتے تھے پیارے بزرگ اور دوستوں قربان جاؤ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تو پتا کیا چلا آخہ علیہ سلام خبر شریف میں تشریف لاتے ہیں جو ایمان والا ہوتا ہے وہ پہچان لیتا ہے فَأَمَّل مُؤمن جو ایمان والا ہوگا کہے گا شدو انہا محمد نابدہ ورسول حضور فرماتے ہیں کافر اگر وہ کافر ہوگا یعنی کہ ایمان والا نہیں ہوگا نبی, کو جی نبی کی عظمت کو ماننے والا نہیں ہوگا نبی کی رفات کو ماننے والا نہیں ہوگا تو وہ کہے گا ہا ہا لا عدری ہا ہا لا عدری ہائے افسوس میں ہا <تصف> ان کو نہیں پہچھانتا ہائے افسوس ہمارے امیر صاحب پر میں کو بتا ہی نہیں ان کے بارے میں بات سمجھ میں آ گئی اس لیے پیارے دوستوں نبی سے تعلق جوڑ کے رکھو تو اب پتا کیا چلا بخاری شریف کی حدیث ہے کیا خالد سلام خود ارشاد فرما رہے ہیں میت کو جب لٹا دیا جاتا ہے تو میں اس کی خبر میں جاتا ہوں میرے بارے میں پوچھا جاتا ہے. ایمان والا مجھ کو پہچان لیتا ہے اور میرے نبی اور رسول ہونے کی گواہی دیتا ہے تو اب چالیس قدم پر جو فاتح پڑی جا رہی ہے وہ میت پر نہیں آمد پر پیارے مصطفیٰ پر پڑی جا رہی ہے سرکار پر پڑی جاتی ہے وہ فاتحہ اور سنو دوستو یہ جتنے بھی لوگ آج فاتحہ کو سلام کو روکتے ہیں یہ تمہارے دشمن نہیں یہ رسول اللہ کے دشمن ہے اور ان کا ٹارگٹ ایک ہے کہ غلام کا رشتہ آخا کے ساتھ توڑ دیا جائے ان کا ٹارگٹ ایک ہے کہ غلام کا رشتہ آخا کے ساتھ توڑ دیا جائے اس لیے یہ کہتے ہیں چالیس قدم پر فاتحہ پڑھنے کی ضرورت ہے چالیس قدم پہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت ہے آپ کل سے بولیں گے خدا کی قسم وہ فاتحہ وہ فاتحہ میت کے لیے تھی اس کی زندگی کی آخری فاتحہ تھی وہ خبریں پہ فاتحا کی پہلی فاتحہ تھی چالیس قدم کی فاتحہ امتی اور مستفیٰ کی فاتحہ ہے فاتحہ سرکار پر پڑی جاتی ہے تو کل سے اس کو جاری کیا جائے گا آج کے بعد اگر کوئی روک کے समझा जाएगा कि ये दुश्मन रसूल है दुश्मन रसूल है और एक बात सुनो मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों यहां पर जितने हमारे हिंदू भाई बैठे हैं इन लोगों को एक मसला मैं और समझा देता हूं या इनके हवाले से उनको समझा देता हूं बाजू वालों को मैं हिंदू भाई बैठे हुए मैं इनसे पूछता हूं आपके मजहब में हिंदुस्तान की अजमत पर गीत पढ़ा जाना इबादत है نہیں ہے اور ہمارے مذہب میں ہندوستان کی عظمت پر گیت پڑھنا ہندوستان کے وفادار ہونے کی علامت ہے آپ کے ایک بہترین شہری اور بہترین ملکی ہونے کی علامت ہے کیا آپ وندے ماترم خیر ہمارے ہندو بھائی اس کو عبادت سمجھ کے پڑھتے ہیں لیکن ہم جنا گانا مانا اور دیگر علامہ اقبال کا لکھا ہوا گیت ہندوستان کی محبت میں ہم ایک ہندوستانی اپنے ملک کی محبت میں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے اب اگر کوئی یہ بولے کہ نوزب اللہ کے منظال یہ گیت پڑھنا شرک ہے تو آپ کیا بولیں گے بولیں گے یہ دیش دروہی ہے بولیں گے کہ نہیں بولیں گے بولیں گے نہیں بولیں گے اور ایک مسئلہ سنو ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد بابا وطن گاندی جی نے کروایا فریڈم فائٹر مجاہدین آزادی کے سرپرست اور لیڈر محترم گاندی جی صاحب نے ہندوستان کو انگریزوں کے چنگل سے آزادی دلائی آج بھی گاندھی جی کا پتلا لوگوں کے لیے ایک کی جگہ بنا ہوا ہے احترام کی جگہ بنا ہوا ہے اگر کسی چوراہے پر ہو جائے مسلمان بھی اس کا احترام کرتے ہیں غیر مسلم بھی اس کا احترام کرتے ہیں کرتے نہیں کرتے لیکن اگر کوئی اس کو توڑنے کی بات کرے تو آپ بولیں گے دیش دروہی ہے اب سنو ارے جو صرف ہندوستان آزاد کرا کر دے دے ہندوستان انگریزوں کے چنگل سے چھڑا کر مسلمانوں اور غیر مسلم ہندوؤں کو دے دے وہ بابائے عزت کے لائق ہو گئے ادب کے لائق ہو گئے احترام کے لائق ہو گئے ان کی خلاف ورزی کو دش دروہی دہشت گرد کہا جاتا ہے تو مجھے کہنے دو جس مصطفیٰ نے اس اسلام کو کفریت سے آزاد کر کے دے دیا ہو جس مصطفیٰ نے اس اسلام کو گندے چیزوں سے نکال کر حرام سے نکال کر حلال سے بانٹ دیا ہو رحمت سے بانٹ دیا ہو فصل سے بانٹ دیا ہو انعام سے بانٹ دیا ہو بھائی چارگی کا سبق دیا ہو محبت کا سبق دیا ہو ویسے مصطفیٰ کے اگر کوئی خلاف بولے تو سن لے وہ دہشت گرد نہیں لائق قتل سمجھا جائے گا آہ آہ آہ آہ آہ وہ مسلمان نہیں کافروں سے بھی بدتر سمجھا جائے گا आगे, आगे। نبی کی عزمت سے روکنے والا خدا کی قسم مسلمان نہیں ہو سکتا مسلمان نہیں ہو سکتا اور جو مسلمانوں کے درمیان نبی کی محبت نکالنے کی کوشش کرے سن لے اس کے لیے تاڑا جیل بھی چھوٹی ہے اور بڑی جیل بنانے کی ضرورت ہے میرے پیارے بزرگار دوستو وہ نبی جس نے ماں باپ کا مرتبہ سکھایا ہو وہ نبی جس نے حلال اور حرام کی تمیز سکھائی ہو وہ نبی جس نے مسلمانوں کو اللہ سے ملایا ہو وہ نبی جس نے نماز پڑھنا سکھایا ہو وہ نبی جس نے آداب زندگی سکھائی ہو آج اس نبی کے خلاف مہم چلاتے ہو اگر کوئی ایسا مل جائے تو سمجھ جائے دشمن رسول ہے یہ مسلمانوں کے بیچ رہنے والا ایک ناسور سانپ ہے اس لیے میرے پیارے بھائیوں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ اپنے ایمان کو بچاؤ اپنے اللہ رب العزت فرماتا ہے نبی ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب ہے پھر اور ایک مسئلہ رب نے دیا اور ان کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں کیا ہے بولیے نبی کی بیویاں ایمان والوں کی ماں ہیں پیارے بزرگ دوستو اب ذرا غور کرو کسی اور کی بیوی ہے ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو پھر اس خاتون سے دنیا کا کوئی بھی مرد شادی کر سکتا ہے وہ خاتون جس کسی خیر محرم کو چاہے اپنے نکاح میں لے سکتی ہے لیکن ذرا غور کرے قربان جائیں نبی پاک علیہ السلام پردہ فرمائے نبی کی بیویوں سے اس کائنات میں کوئی نکاح کیوں کیونکہ نبی کی بیویاں اس امت کی مائیں ہیں مائیں ہیں کوئی ان کے بارے میں غلط سوچ کوئی ان کے بارے میں بے حرمتی کا خیال نہیں لا سکتا وہ ماں کا پاک رشتہ ہے. ان کے بارے میں غلط نہیں سوچا جا سکتا ارے جب نبی کی ازواج کے بارے میں غلط نہیں سوچا جا سکتا تو پھر نبی کے بارے میں غلط کیسے سوچا جا سکتا ہے پیارے بزرگ اور اور ایک مسئلہ غور کر لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو ہماری مائیں کہا گیا اچھا کوئی بیٹا ہے ایسا جو امی جان کہہ کر کسی ازواج متحرات کو پکار لے پکار سکتا رشتہ بتایا تو گیا مگر بولا نہیں جائے گا کیوں یہ ادب کے لیے بتلایا گیا احترام کے لیے بتلایا گیا تازیم کے لیے بتلایا گیا نبی کو کوئی امی جان نبی کی بیوی کو امی جان نہیں بول سکتا اور نبی کی بیویاں جب ماں ہیں تو نبی کو بابا جان نہیں بولا جا سکتا نبی کو بابا جان بھی کیوں نہیں بولا جا سکتا اس لیے کہ پیارے بزرگ اور دوستو ایک مثال دیکھو ایک بیٹا نماز پڑھنے آیا مسجد کو اتفاق سے مسلح امامت پر اس کے بابا کھڑے ہیں کون ہے بابا, بابا جان امامت کر رہے ہیں بیٹا پیچھے کھڑا ہے اب نماز پڑھنے بیٹا کھڑا ہے نیت کرتا ہوں میں دو رکعت فرض نماز فجر کی ابا جان کے پیچھے بولتا جا کے بازو والے ملا سے پوچھ کیا آؤ ایسی نیت کر سکتے کیا नائی. بازو والے ملا جی بولے نہیں کر سکتا بھائی ذرا روک دے پلیز نہیں کر سکتا اچھا اتفاق ایسا ہوا کہ بیٹا نماز پڑھا رہا ہے بابا جان تشریف لائے بولے نیت کرتا ہوں چار رکعت فرض نماز زہر کی میرے بیٹے عبد المجید کے پیچھے <laughs> بول سکتے नائی. کیا بولنا پڑے گا امام کے پیچھے नائی. بیٹا بیٹا مسلح امامت پر کھڑا ہو گیا باپ بیٹا نہیں بول سکتا باپ پیچھے کھڑا ہے بیٹا نہیں بول سکتا اور بیٹا پیچھے کھڑا ہے باپ اگر امام بن جائے تو بیٹا بابا جان نہیں بول سکتا تو مجھے کہنے منٹ کے مسلح امامت پر کھڑا ہو جائے بیٹا ہے تو باپ نہیں بول سکتا باپ ہے تو بیٹا نہیں بول سکتا اللہ نے جسے نبیوں کا امام بنا دیا ہے اس کو اپنے جیسا کیسے بول سکتا ہے اس کو باپ کیسے بول سکتا ہے ان کو بھائی کیسے बोल सकता है मैं एक आंध्र प्रदेश के एक जिले को बयान करने गया था वहां पर एक नौजवान मेरे पास भागते हुए आया आके बोला मौलाना हमारे लेक्चरर साहब एक भयानक डाल दिए میں بہت پریشان ہوں میرے ایمان کا مسئلہ درہ حل کر دیجئے میرے ایمان کا مسئلہ درہ حل کریے میں پریشان ہو کے پوچھا کیا ہوا بولے بابا میں بہت تھکاوا ہوں آپ کل کال کر لیجئے میں مسئلہ حل کروں گا بولے نہیں مولانا آپ کو اللہ رسول کا واسطہ میرے ایمان کے لالے پڑے ذرا مسئلہ حل کرو میں بلا کے پوچھا کیا ہوا تو بچے نے بتایا دیکھیے مولانا ہمارے لیکچرر صاحب بیچارے کل میرے کو کالج میں یہ بات بولے کہ نبی رشتے میں ہمارے بڑے بھائی ہے. میں پریشان ہو گیا بولے ہم چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی ہیں میں بھی پہلی بار سنا تھا میری بھی زمین نکل گئی میں کہاں کہاں سے لاتا رہے بھائی کتنے ڈال دیتے ہیں یہ لوگ بیچارے بھولے بھالے مسلمان پریشان ہیں اب میں بڑا پریشان ہوا میں کیا کرا اتفاق تھا وہ ولی اللہ کی بارگاہ میں ہم جو ہے اس کے زیمن میں بیان کرنے گئے تھے اللہ کے ولی کی طرف متوجہ ہوا بولے سرکار بچے کے ایمان کے لالے پڑے مدد فرمائیے اور یہ اتنی گھنونی بات ہے نہ خوران سے اس کا جواب لایا جا سکتا ہے نا حدیث سے یہ تو ان کی شرارت ہے بولے بڑے بھائی حضور ہے ہم چھوٹے بھائی ہے پھر میں بزرگ کی طرف مدد کے لیے آواز دیا خدا کی قسم ایک لمحے میں مدد نصیب ہوئی میں بچے کو پوچھا آخر کیا بات ہے کس وجہ سے کہہ رہے ہیں न भी बड़े भाई और हम छोटे भाई है तो उसने कहा देखिए मौलाना लेक्चर साहब कहते हैं हजूर हजरत आदम की औलाद से हैं और हम भी हजरत आदम की औलाद से हैं दोनों के बाप एक हुए आदम आदमी पहले पैदा हुए इसलिए बड़े बेटे हम बाद में पैदा हुए आदम के छोटे बेटे दोनों बेटे मिले तो रिश्ते में भाई भाई अरे मैं बोला क्या अमेरिका का रिश्ता बना लिया भाई अमरीका में दो मर्द अगर हाथ पकड़ के चले तो गलत मतलब है कहते तो प्यारे बुजुर्ग दोस्तों मैं बोला ये कहां से निकाल के लाया नया दीन बोले नबी आदरत आदम के बेटे पहले पैदा हुए बड़े भाई हम भी आदम के बेटे बाद में पैदा हुए छोटे भाई अब मेरे को जो वली की मदद से जवाब आया मैं बोला वो मैं बोला मिया एक मसला कल तुम्हारे लेक्चर साहब से पूछो मैं पूछा मौलाना वे बाबा कल जाके तुम लेक्चर साहब से एक मसला ये पूछो एक मसला ये पूछो क्या एक भाई और बहन की शादी हो सकती है से یا ہو سکتی کیا بولو نا جی ہاں تو پیارے بزرگ اور دوستوں بہن کی شادی نہیں ہو سکتی بہن کی شادی صرف مسلمانوں کا نہیں کافیروں میں بھی نہیں ہو سکتی یہودیوں میں بھی نہیں ہو سکتی عیسائیوں میں بھی نہیں ہو سکتی مجوسیوں میں بھی نہیں ہو سکتی مشرقوں میں بھی نہیں ہو سکتی بھائی اور بہن کا رشتہ پاک ہے اگر خدا نا خاص طا ہو گئی تو جنا ہے کو شادی نہیں بولیں گے حرام کا رشتہ ہے جنا ہے اچھا شادی بھی ہو گئی اتفاق سے بچہ بھی پیدا ہو گیا تو بولے بچہ ہے. سوچنے کیا بات سوچ رہے ہرام کا بچہ ہے جب وہ شادی ہو ہی نہیں سکتی بھائی بہن کی کر دیے لوگ حرام کا رشتہ حرام کا رشتے میں, میں آ گیا ہرام کا بچہ مسئلہ خلاس تو اب میں بولا کل جا کے لیکچر صاحب کو پوچھو بھائی بہن کی شادی ہو سکتی گا لیکچر صاحب بولیں گے نہیں ہو سکتی تو پھر پوچھنا تمہارے आदम آدم علیہ السلام کے بیٹے امی آدم علیہ السلام کی بیٹی دونوں بہن بھائی شادی ہو سکتی نہیں ہو سکتی ہو گئی وہ تو رشتہ آرام کا تھا افسوس یہ ہے بیچ میں تو پیدا ہو گیا پتہ <تصفيق> <تصفح> چلا دوستو نبی پر انگلی اٹھائے تو اپنی اصلیچ ختم ہو جاتی اس لیے میرے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ نبی کے ساتھ بغاوت نہیں کرنا چاہیے نبی کے ساتھ بغض نہیں رکھنا چاہیے نبی کے ساتھ دل میں خلیش نہیں رکھنا چاہیے نبی وہ ہے جو عظمت والی ساتھ ہے اللہ کہہ تو ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں ماؤں کا مطلب یہ ہے کہ گردن جھکا دو غلط خیال آنے مت دو بدگمانی ہونے مت دو دلوں کے اندر شرارت پیدا مت کرو وہ تمہاری مائیں ہیں عزت کرو احترام کرو تعظیم کرو کرو یہی ایمان ہے یہی ایمان ہے اب ایک بات سمجھا کر بات کو ختم کر لیتا ہوں دوستو ایمان کہتے کس کو ہیں پوائنٹ نماز کس کو بولتے بولے تو آپ بول سکتے کان تک ہاتھ اٹھانا یا ہاتھ نیچے بننا چار رکت پڑنا رکو سجدے کرنے کا نام نماز ہے نہیں بھائی روزہ کس کو بولتے تو آپ سمجھا سکتے تین بجے رات کو اٹھ کے کھانا کھانا پھر مغرب کو کھولنا حج کس کو بولے تو آپ سمجھا سکتے یا کہیں بھی نہیں کر سکتے وہاں جانا پڑتا مگر ایمان کس کو بولتے ایمان عمل کا نام نہیں ہے ایمان عقیدے کا نام ہے اور پھر عقیدہ کون سا بولے اللہ ایک ہے اس عقیدے کا نام ایمان ہے اللہ کوئی اس کے جیسا نہیں ہے الرسول اللہ بے عیب ہے ان میں کوئی خامی ان میں کوئی خطا ان میں کوئی لغزش وہ ہر عیب سے پاک ہے اس عقیدے کا نام ایمان ہے وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اس عقیدے کا نام ایمان ہے وہ ہم کو دیکھ بھی سکتے ہیں وہ ہم کو سن بھی سکتے ہیں وہ ہم کو پہچانتے بھی ہیں وہ ہم کو جانتے بھی ہیں ہم اگر ان کی بارگاہ میں چلے جائیں تو سرفراز بھی کرتے ہیں اس عقیدے کا نام ہی ہے مارا بات سمجھ میں آئی دوستو اچھا اور ایک بات دیکھو دوسری چیزیں بھی ہیں جنت کو ماننا بھی ہے دوزخ کو ماننا بھی ہے ساتو آسمان کو ماننا ہے قرآن کو ماننا ہے فرشتوں کو ماننا ہے انبیاء کو ماننا ہے کتابوں کو ماننا ہے آخرت کو ماننا ہے خیامت کو ماننا ہے یہ ساری چیزوں کے ماننے کا نام ایمان ہے قیامت پر کسی کو اختلاف ہے فرشتوں پر کسی کو اختلاف ہے میں اگر بولا مولانا آپ لوگوں کو, کو معلوم ہونا چاہیے یا پانچ ہزار فرشتے آپ بولتے ہیں ایسا قبول نہیں اس کے اوپر کوئی آبجیکشن ہوتا نہیں ہوتا میں اگر بولا آپ کو چار تو بڑی کتابیں تھیں اور ایک پچاس ساٹھ صحیفے بھی آئے تھے آپ بولے منظور پچاس آئے تھے ہوں گے ایک لاکھ اسی لاکھ اسی کو ماننے کو تیار ہے. کیا کرنے کی؟ بات سمجھ میں آ گئی آجی اختلاف کہیں پہ بھی نہیں ہوتا سب سب ماننے تیار ہے تو پھر نبی کی ذات پر اختلاف کئی کو ہو ہے وہ نبی سلام سنتے ہیں بولے تو اختلاف ہے وہ نبی حیات والے ہیں تو اختلاف ہے وہ نبی ہماری مجلس میں آتے ہیں تو اختلاف ہو رہا ہے اس بات پر اختلاف ہو رہا ہے کہ نبی مجلس میں آتے ہیں اس بات پر اختلاف ہو رہا ہے کہ نبی ہم کو جانتے پہچانتے ہیں اس بات پر اختلاف ہو رہا ہے کہ نبی ہمارا درود سنتے ہیں تو پتا چلا دوستو ہر بات کو ماننے تیار ہے نبی کی ذات پر اختلاف ہے تو سن لے جو ہر بات تو مان لے اور نبی کی ذات پر اختلاف کر لے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے اس کا ایمان خراب ہو چکا ہے اس لیے میرے پیارے بھائیوں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ایمان بڑی نازک چیز ہے اس معاملے میں ذرا سنبھل کے چلیں چلیں گے بھائی انشاءاللہ اللہ ایک مسئلہ اور حل کر دیتا ہوں یہ زیارت کا ہے کہے کہا ہے زیارت. زیارت کا ہے دیکھو میرے پیارے بھائی بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں اگرچہ کہ آپ کو خوران میں اس کا جواز نہیں ملتا حدیث میں بھی اس کو کرو بول کر نہیں بولا جاتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے صحابی آئے اور آ کر رسول اللہ سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ کیا مسواک ہمارے اوپر فرض ہے مسواک ہمارے اوپر فرض ہے حضور خاموش ہو گئے صحابی پھر دوبارہ پوچھے مسواک ہمارے اوپر فرض ہے حضور پھر خاموش ہو گئے حضور پھر خاموش ہو گئے صحابی پھر چوتھی بار پوچھتے حضور جلال میں اور فرمائے صحابی اگر تم ایک بار پوچھو اور میں خاموش ہو جاؤں تو بار بار وہ سوال مت ہو کیونکہ اگر میں ایک مرتبہ ہاں کہہ دیا تو قیامت تک کے لیے میری پوری امت پر وہ فرض ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اسی لیے میرے دوستوں اگر حضور بول دیتے زیارت کرو تو کرنا فرض ہو جاتا حضور اگر بولتے چہلوم کرو تو کرنا فرض ہو جاتا حضور اگر کہہ دیتے دسواں کرو تو کرنا واجب ہوتا ہے یا سنت ہو جاتا ہے یا فرض ہو جاتا اور اگر نہیں کر رہے تو سب گنہ گار ہو جاتے اس لیے سرکار کیا کرے بعض معاملات میں خاموشی اختیار کرے فرمائے نہیں خاموش ہو گئے خاموش ہو گئے کیوں اگر کرو تو ثواب دیا جائے گا نہیں کرو گے تو چھوڑ دیا جائے گا پکڑا نہیں جائے گا تو اب چہلوم فرض نہیں ہے زیارت فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے مگر انکار کرنا بری بات ہے مگر انکار کرنا بری بات ہے پھر آپ پوچھیں جب رسول اللہ نہیں فرمائے تو پھر ہم کیوں کر رہے ہیں رسول اللہ زیارت کرو نہیں فرمائے مگر رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرمائے جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے تو تین دن تک اس کی خبر ایک کیفیت پر ہوتی ہے تیسرے دن سے اس خبر کے اوپر عذاب یا رحمت جو بھی ہوگا اس کا سلسلہ شروع کیا جائے گا عذاب والی کیفیت ہے تو عذاب شروع کیا جائے گا اگر رحمت والا ہے تو رحمت شروع کیا جائے گا اس لیے لوگوں نے کہا تیسرا دن ہے کہ آج تیسرے دن سے اس کے اوپر اس کی خبر میں اس کی خبر کو آخرت کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک طرف موڑ دیا جائے گا یعنی کہ اگر عذاب والا گناگار ہے تو عذاب کی طرف اگر ثواب نیک ہے تو رحمت کی طرف تو اس لیے ہمارے پاس جتنے بھی مرحومین جاتے ہیں سب گناہ ہی ہوتے ہیں اس لیے ہم سوچتے ہیں کہیں ان کو عذاب میں مبتلا نہ کر دیا جائے اسی لیے آج کیا کرتے ہیں تیسرے دن سارے کو بلا کر کھانا کھلاتے ہیں بیٹا کھانا کھلا رہا ہے تاکہ غریبوں کو کھانا کھلانے کا سواب بابا کو ان کی خبر میں پہنچا دیا جائے آہ آہ آہ آہ ہو سکتا ہے برکت سے मेरे باپ کو خبر کے عذاب سے بچا لیا जाए بات سمجھ میں آئی دوستو یہ عیسال ثواب کرنے کا ہے یہ کے لیے زیارت کی جاتی ہے, ہے. مرحوم کو خبر کے عذاب سے بچانے کے لیے چہلوم کیا جاتا ہے. مگر اس کے اوپر اختلاف کرنا بری بات ہے بولے اس کا جواز ہی نہیں ہے میں نہیں کرتا اور ایک بات سنو اگر آپ زیارت کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ پکڑ کے عذاب میں ڈال دیں گے بولیں گے تو ایسا ہوگا کیا اللہ ایسا کریں گے کیا اگر آپ زیارت کے دن پچاس غریبوں کو اپنے بابا کے نام سے دادا کے نام سے کھانا کھلائیں گے تو اللہ تعالی بولیں گے ہاں, ہاں تو غریبوں کو کھانا کھلاتا ادرا چل دو زخم ایسا ہوگا کیا غریبوں کو کھانا کھلانا بھی کوئی گنا کی بات ہے کیا رحمت کی بات ہے نا میرے بھائی سامنے غریب آیا دو روپے دیے تو ثواب ملتا دو سو روپئے کا کھانا کھلائے تو عذاب ہوتا عجیب و غریب لوگ آ میرے بھائی کہاں سے آئے میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا نہیں آپ کرتے کیا زیارت بولے تو کیا ڈولنے کے ناچ رہے <تصفح> نہیں کلاٹیاں مار رہیں. زیارت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑی جاتی ہے خبر پہ چادر چڑھائی جاتی ہے مرحوم کے لیے سالے ثواب کرتے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں داروں کو کھانا کھلاتے ہیں بابا جان کی بہن کو بابا کے بھائی کو کھانا کھلا رہے ہیں بابا جان کی بیوی کو بابا کے رشتے داروں کو کھانا کھلا رہے ہیں بابا کی روح دیکھ کر خوش ہو رہی ہے اس لیے میرے پیارے بھائیوں یہ چیزوں پر اختلاف کرنا یہ مسلمان کی علامت نہیں ہے یہ ایمان کے مر جانے کی نشانی ہے ایمان کے مر جانے کی نشانی ایک بیٹا کیا کر رہا بابا جان کے مرنے سے پہلے ہی گھر میں کرسی ڈال کے بیٹھ گیا آج بٹوارا کرو تو اما بولے ارے تو بابا کے مرنے تک تو رک بولے رکا تو مر رہی نہیں मैं ये टेंशन दे के मारने बैठो बोल रहा बात समझ में आई मेरे प्यारे भाई इन्हें बाबा का दुश्मन है जो बाबा से पहले बटवेरे की बात करे और वो बाबा का दुश्मन है जो मरने के बाद जियारत ना करे इने मरने से पहले बांट लेना चाहता है उन्हें मरने के बाद बांटना नहीं चाहता है इसलिए मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों याद रखिएगा ये जियारत जो है ईसा सवाब है क्या है बोलिए हजरत सईकी جابر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے دربار میں آئے حضرت انس بھی رسول اللہ کے دربار میں آئے بولے یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے یا رسول اللہ میں اپنی ماں کے لیے کچھ ثواب کرنا چاہتا ہوں کیا کر سکتا ہوں علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں ہے انس اے, اے جابر برابر کر سکتے ہو بجھے یا رسول اللہ کیا کروں بولے دیکھو فلاح علاقے میں لوگوں کو پانی میسر نہیں ہے وہاں کنواں کھدوا دو جتنا پانی لوگ لیتے جائیں گے اس کا ثواب تمہاری ماں کی خبر میں پہنچایا جائے گا मेरे प्यारे दोस्तों जियारत हक है करना चाहिए कल से करेंगे नहीं अब बोलो मुहर्रम की फातहा कौन करेंगे <laughs> मेन पॉइंट है क्या ये वासी मुहर्रम की फातहा कौन करेंगे और एक बात देखो इन लोगों को नमाज पढ़ो टेंशन नहीं है रोजा रखो जक़ात दो झगड़ा नहीं हथकू जाओ इनवा के एयरपोर्ट तक छोड़ेंगे आपको اختلاف نہیں ہے نماز روزہ زکات حج خوران کی تلاوت صبح سے لے کے شام تک قوران پڑھو اس کو ٹینشن نہیں ہوئی ہاں کیا ہے میرا بیٹا دس از اوس پیس تو پیارے بزرگ اور دوستوں پتا کیا چلا کہ <laughs> اپنا بیٹا قرآن پڑھا تو ان کا بیٹا سینہ ٹھوکے وہ بیٹا فاتحہ ریجیکٹ ابھی آپ کے جگر کا ٹکڑا تھا اور اب بھی ریجیکٹ کیسے ہوگا خوران तो تو میرا تھا فاتحا तो تو نہیں ہوتا بولے تو میں پوچھا وہ فاتحہ گیتا میں کی ہے کیا رامائن میں سے لائے کیا بھگت گیتا میں سے لائے ارے وہ بھی قرآن خوران میں کی فاتحا پڑھے تو ریجیکٹ کیسا ہو گیا فاتحہ قرآن میں ہے نا نہیں ہے کا یہ لوگوں کو کیا ہے نماز پہ روزے پہ زکات پہ حج پہ اختلاف نہیں ہے اختلاف فاتحہ پہ اختلاف سلام پہ اختلاف درود پہ ہے اختلاف نعت پہ اختلاف میلاد پہ ہے اختلاف محرم کی فاتحہ پہ اختلاف محرم کے منانے پر ہے اختلاف غریب نماز کی فاتحہ پر ہے اختلاف غس اعظم کی فاتحہ پر ہے ہم نے پوچھا بھائی بات کیا ہے چھٹی شریف پر اختلاف کیوں گیارہویں شریف پر اختلاف کیوں بارہویں شریف پر اختلاف کیوں فاتحہ محرم پر اختلاف کیوں خوب غور کرا تو پتا چلا ان کو نماز پڑھو اختلاف نہیں ہے کیوں نماز اللہ سے جوڑتی ہے روزہ اللہ سے جوڑتا ہے زکوٰۃ اللہ سے جوڑتا ہے حج اللہ سے جوڑتا ہے تلاوت اللہ سے جوڑتی ہے فاتحہ اللہ سے نہیں رسول اللہ سے جوڑتی ہے سلام اللہ کے لیے پڑھتے یا اللہ سلام علیہ کا بولتے یا نبی السلام علیکم سلام نبی سے جوڑتا ہے درود نبی سے جوڑتا ہے محفل ناد نبی سے جوڑتی ہے خصید بردہ نبی سے جوڑتا ہے حضرت خادر شاہ ولی ولی اللہ سے رسول اللہ سے جوڑتے ہیں حضرت شمنا پیرا رسول اللہ سے جوڑتے ہیں غریب نواز رسول اللہ سے جوڑتے ہیں غریب بندہ نواز رسول اللہ سے جوڑتے ہیں غس اعظم رسول اللہ سے جوڑتے ہیں فاتحہ رسول اللہ سے جوڑتی ہے زیارت کی فاتحہ رسول اللہ سے جوڑتی ہے محرم کی فاتح الے مصطفی کے نام پہ ہوتی ہے تو مصطفی جان رحمت سے جوڑتی ہے تو بولے جو نبی سے جوڑے وہ شرک ہے یا بدعت تو میں نے پوچھا جو اللہ سے جوڑے بولے وہ جائز ہے تو پھر جو اللہ سے جوڑ دے وہ جائز نبی سے جو جوڑ دے وہ شرک کیسے ہو گیا وہ بدعت کیسے ہو گیا تو بولے مولانا سنو ہم ایک منصوبہ اور ٹارگٹ لے کے آئے ہیں اللہ سے جڑنے دیں گے مگر رسول اللہ سے جڑنے نہیں دیں گے रसूल अल्लाह से जुड़ने नहीं देंगे हम पूछे वो क्यों बोले जब तक अल्लाह से जुड़े तो तुम कुछ हमारा नहीं बिगाड़ सकते रसूल अल्लाह से जुड़े तो सब कुछ कर सकते हो रसूल अल्लाह से जुड़े तो सब कुछ कर सकते हो वो 313 थे रसूल अल्लाह से जुड़े हुए थे पूरी दुनिया पे भारी हो गए थे इन्होंने सोचा मुसलमान को कमजोर करना है तो क्या करो रसूल अल्लाह से इनका रिश्ता तोड़ दो جب رسول اللہ سے ٹوٹ جائے گا تو مسلمان برباد ہو جائے گا لاکھ سجدے کرے گا پھر بھی مجاہد نہیں بن سکے گا لاکھ روزے رکھے گا پھر بھی مرد مومن نہیں بن سکے گا لاکھ افطاری کرے گا لاکھ حج کر لے گا لاکھ زکات دے لے گا پھر بھی فاتح نہیں بن سکے گا اگر رسول اللہ کا ہوگا تو ایک بار یا رسول اللہ پکارے گا تو حضرت خادر شاہ ولی سے لے کے رسول اللہ تک سب کی مدد نصیب ہو جائے گی اس لیے انہوں نے ٹارگٹ بنایا کہ رسول اللہ کی امت کو رسول اللہ سے توڑا جائے بات سمجھ میں آ میرے بھائی رسول اللہ کی امت کو رسول اللہ سے توڑنے کا ایک بہت بڑا منصوبہ اور سازش بنا کر آج امت میں اختلاف اور فتنے پیدا کیے جا رہے ہیں ایک بات سن لو دوستو جتنے لوگ بھی اہل چھوڑ کے جائے ہیں خدا کی قسم کان کھول کے سن لو احمد نقش بندی کا اعلان کہ سنو تم نے جماعت اہل سنت کو چھوڑا تم نے بدیت کی گمراہی کو اپنا لیا تم نے دشمنان رسول کی جماعتوں کو اپنے لیے ہدایت کا سامان سمجھا کان کھول کر میری بات سن لو جب تم مر جاؤ گے تمہیں تمہاری خبر میں اتارا جائے گا تو تمہیں خبر کے عذاب سے بچانے کے لیے تمہاری جماعت کا کوئی امیر تمہاری خبر میں نہیں آئے گا تمہاری جماعت کا کوئی ملا کوئی حضرت جی کوئی حفیظہ اللہ تعالی تمہاری خبر میں نہیں آئے گا آئے گا नहीं, नहीं। اس کی خبر میں انہیں بچ گیا تو بس ہے تمہاری خبر میں کیا آئے گا کوئی جماعت کا ملا اپنے جماعت کے ماننے والے کی خبر میں نہیں آئے گا نہ صرف خبر میں نہیں آئے گا بلکہ محشر میں بھی نہیں بچائے گا بچائے گا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا انہیں خود جنت میں نہیں جائے گا تو تم کو خاک کیا جنت میں لے جائے گا ارے سن لو مسلمانوں اے اہل سنت کے ماننے والوں اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ تمہارے ماں باپ نے تمہاری بیوی تمہارے, ساتھ نہیں آئے گی تمہارے بچے تمہارے ساتھ نہیں آئیں گے تمہارے بابا تمہارے ساتھ نہیں آئیں گے تمہارا بھائی احمد نکشمندی تمہارے ساتھ نہیں آئے گا لیکن سن لو خدا کی قسم سب تمہیں دفن کر کے پلٹ جائیں گے جب کوئی ساتھ نہیں آئے گا مگر آمینا کا لال تمہاری خبر میں آ جائے گا <تصفح> سن لو دوستو میدان میشر میں ہمارے ماں باپ ہماری اولاد ہمارے بھائی ہم کو نہیں بچائیں گے مگر خسم مصطفیٰ جان رحمت کی فاطمت الزہرا کے بابا ہم کو بچائیں گے حضرت امام حسین کے نانا ہم کو بچائیں گے سرکار امام حسین ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہم کو جنت میں لے جائیں گے میرے پیارے دوستوں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ سنو کوئی ملا نہیں آئے گا تمہاری جماعت میں یہ بیکار ملاوں کے پیچھے جا کر اپنے ایمان کو کیوں برباد کر رہے ہو ارے اس جماعت سے اپنا تعلق جوڑو جس کے امیر کا نام محمد الرسول اللہ ہے ارے اس جماعت کے خلیفہ کا نام ابو بکر صدیق ہے اس جماعت کے مبلغ کا نام غوث ہے, ہے اس جماعت کے امام کا نام امام بخاری ہے اور اس جماعت کے شیر کا نام سید عبد القادر بادشاہ حسینی ہے قسم ربزلال یہ ہو یہی تمہیں بچانے آئیں گے غریب یہی تمہیں بچانے آئیں گے انہیں کیا بچانے آئے گا جی انہیں بچ گیا تو بس ہے نہیں میرے پیارے بزرگ اور دوستوں اب ایک بات سن لو یہ گھر ہے خیر بےچارا تھوڑا غریب کا گھر دیکھ رہا پتی کا ہے سمجھو نہیں یہ گھر لے لو یہ ذرا اچھا ہے اس کی بات کرتے ہیں سمجھو فار ایگزامپل یہ گھر ہمارے ایک مومن بھائی کا ہے مومن کہ ہاں چلتا اپنے والے کیسے چلتا بازو والے کا رہتا تو اور مزہ آتا تھا پیارے بزرگار دوستو یہ گھر ہے یہ گھر میں کل دروازے پہ دستک دیا بہت بڑی مثال دے رہا ہوں خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا اور یہ مثال سننے کے بعد تمہارے دل میں حسین کی محبت بھی پیدا ہو جائے گی اور تم حسن کے نام پر اپنی جوانیوں کو لٹانے والے بن جاؤ گے یہ دروازے پر کل میں دستک دیا چلیے ماشاء تو میں کل دستک دیا دیتے کہ اندر سے پوچھے کون بولے وہی کل رات میں جو تقریر کر رہا تھا مولانا احمد نقش بند بولے حضرت دروازہ کھولے دیوان خانے میں بلائے بٹھائے پانچ منٹ کے اندر پانی چائے بسکٹ سرکار کیسے ہیں کدھر آئے محبت میں پوچھا آپ اتنا خوش کہ بولے سرکار آپ سے محبت ہے اور آپ ہمارے علاقے کے ولی اللہ کی قدر کرتے ہیں بزرگوں کے ماننے والے ہیں ہمارے خاندان کی قدر کرتے ہیں ہم چاہنے والے ہیں میرے باپ دادا کو چاہتے ہیں تو جو ہمارا ہے اس سے محبت ہی تو کیا جائے گا اور وہ آئے تو دروازہ کھول کے بلا کے اندر بٹھایا جائے گا رائٹ right? آپ right. right. right. کے خاندان اور قبیلے میں آپ کے دوست احباب میں آپ کا چاہنے والا آئے دروازہ کھولیں گے اندر بلائیں گے ویلکم کریں گے بٹھائیں گے چائے بسکٹ کریں گے جیسے ہی میں نکلا تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا شخص آیا کا مانا انہیں یہ سوچ کے آیا احمد نقشبندی صاحب گئے تو انہیں کھول کے بٹھایا ویلکم کرا میں بھی گیا تو کرتا ہوں گا ولکی آیا جیسے ہی انہوں اندر سے پوچھے کون بولے میں ابد المجی بولے تو گئی کو بات سمجھ میں آ خالی نہیں نکلے اتن چڑھا کے تم کیوں ارے چوڑا مولانا آئے تو جب سے دیکھ رہا ہوں بٹھا کے چائے وائی بولے مولانا ہمارے چاہنے والے ہم ان کو چاہتے ہیں وہ ہم کو چاہتے ہیں جن سے محبت ہوتی ہے تعلق ہوتی ہے محبت ہوتی ہے پیار ہوتا ہے اندر بلایا جاتا ہے بٹھایا جاتا ہے اور تو وہ ہے جو ہمارے باپ کے خلاف بولتا ہے موٹ کیا رہا ہے. بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں. خدا کی خلاف بولتا ہے, وہ جو, وہ ہے جو میرے باپ دادا میرے بدنام کرتے پھرتا ہے. جیسا شیتان آئے تو اندر بلا کر نہیں بٹھایا جاتا دروازہ بند کر کے باہری کام پچھان دیا جاتا ہے اس مثال کو یاد رکھو آپ بھی ایسی کرتے نہیں? ऐसी छोता नहीं आम मिसाल है भाई नहीं आप बोलते क्या हाँ मेरे अब्बा को गालने दिया बहुत अच्छु कराना की टांग पकड़ के बहुत अच्छा करे जो आप ऐसा बोलते आप जो बाप दादा का दुश्मन होता है उसको बाहरी काम पछाना जाता है घर में बुलाकर नहीं बिठाया जाता बात समझ में आ गई अरे मैदान मैसर होगा انہیں نماز روزہ زکات اور چالیس دن کی جماعت لے کر میزان پر پہنچے گا سلی مسلمان گیارہویں بارہویں چھٹی شریف بندہ نواز اور امام حسین کی فاتحہ لے کر میزان پہ پہنچے گا دونوں کا نام اعمال تولا جائے گا دونوں کے پلے دیکھے جائیں گے دونوں مل کر اپنے نام تلا کر جنت کی طرف بھاگیں گے جنت پہ دروازہ کھٹکھٹا آپ بھی دیں گے میں بھی کھٹکھٹاؤں گا اندر سے آواز آئے گی کون ہے آپ آواز دیں گے میں سید قادر باشا حسینی کے علاقے کا رہنے والا حسینی غلام آیا ہوں حسینگے نانا کا غلام آیا ہے بابا کا غلام آیا ہے فاتح کا لال آیا ہے فاتحماں کا چاہے ہماری فاتحہ کرنے والا آیا ہمارے حسینی خادر بادشاہ کا ماننے والا آیا شملان کریم کا ماننے والا آیا بلاؤ دروازہ کھولو اندر بلاؤ جنت کی نعمتیں اس کو پیش کرو ہم گئے سو دیکھ کے بازو والے کو ہت آئی بغیر نماز پڑھ کے گیا تو میں تو نماز پڑھتا تھا میں بھی جاؤں گا میں تو ڈک کے جاؤں گا جا کے ہم لوگ اندر مہمان نوازی چڑھ رہی ابھی انہیں کھٹا مارا سردار جنت امام حسین نے پوچھا باہر سے آواز دیا میں حضرت جی کا غلام ہوں چالیس دن کو جاتا تھا حضرت خادر بادشاہ کے خلاف بولتا تھا امام حسین کے شربت کو بھی بولتا تھا رسول اللہ کی فاتحہ کو حرام بولتا تھا بات کرے کہ شیر کو بدت کے نعرے لگاتا تھا سنیوں کو بہ کا بہ کا کے بھابی بناتا تھا اتنے بات ہوتا اب حسین دروازہ کھولو نہیں فرمائیں گے خود باہر آ جائیں گے ہم پوچھے سرکار آپ سردار جنت میرے آخر آپ کیوں باہر جا رہے ہیں بولے سنو جو اپنا ہوتا ہے اندر بلایا جاتا ہے جو باپ دادا کا دشمن ہو اندر نہیں بلایا جاتا باہر ہی کام پہچان دیا جاتا ہے خدا کی قسم سانگلی کی سر زمین پر بیٹھتا ہوں ایک چیلنج کرتا ہوں بات کرے گی اور شرک کا نعا لگانے والوں تمہاری جماعت کا اگر کوئی امیر مجھے اس بات کی ضمانت دے دے کہ وہ میری بخشش کرائے گا تو میں تمہارے ساتھ جماعت میں چلنے تیار ہوں اگر تمہاری جماعت زمانت کی نجات نہیں دے سکتا تو چھوڑ دے جماعت آجائے سنت میں میرے مصطفیٰ نے شفاعت کی ضمانت دے رکھی ہے آجائے سنت میں حسین نے بخشانے کا ذمہ لے لیا ہے آجائے سنت میں غوث نے بخشانے کا زمانہ لے لیا ہے آجائے سنت میں غریب نواز نے بخشانے کی ضمانت لے لی ہے دوستو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ یہ جماعت چھوڑ کے مت جاؤ یہ رحمت والی جماعت ہے یہ نجات والی جماعت ہے یہ بخشش والی جماعت ہے یہ انعام والی جماعت ہے وما علینخمد اللہ عالمین ایک ضروری اعلان سماعت فرما میرے عزیز دوست مجاہد اہل سنت محمود سریس ہمارے پنجتن فاؤنڈیشن کی دعوت پر خصوصی دعوت پر یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں اور یہ میرے بیانات کے ڈی وی ڈیز جس کے اندر کم و بیش قریب پچاس بیانات لے کر یہاں پر آپ کے پاس آئے ہیں یہ ڈی کا سیٹ آپ بالخصوص حضرت سید امام حسین کی عظمت پر اور حضرت سعید غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر اور سیدۂ کائنات فاطمۃ الظہرا کی عظمت پر چند مخصوص بیانات اس کے اندر ہیں آپ جاتے وقت یہ بیانات کی ڈی محمود سیریز محمود بھائی کی جانب سے پیش کر رہے ہیں آپ اس کو ضرور بضر لیتے جائیں اور اس کو نہ صرف سنیں بلکہ پورے مہاراشٹرا کے گلی گلی چپے چپے کوچے کوچے اور ہر فون میں عام کریں oh, wow. yeah. <الْبَلَاخ> اور ایک خاص بات یہ ہے اس کے اندر جو بیان ہے وہ جو آپ نے واٹسپ پر جو بیان آپ کے فونوں میں یہاں پر ڈاؤن لوڈ ہو کے ہے وہ بیان کا مکمل بیان جو ڈھائی گھنٹے کا کھمم کا بیان ہے وہ بیان بھی ڈی وی ڈی کے اندر موجود ہے آپ اسے وہ تو صرف ایک بیس منٹ کی کلپ تھی جو آپ نے سنی یہ مکمل گھنٹے کا بیان آپ یہاں سے جاتے وقت لے جائیں ایسے سینکڑوں بیان ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام رسول اہل سنت پر قائم رہیں گے رہیں گے کون جائیں گے چھوڑ کر ہاتھ اٹھاؤ کون جائیں گے چھوڑ کر भार ना, भार ना. اس لیے میری تخیر سنیں تو بہت ایکٹیو ہو کے بیٹھنا پڑتا تو پیارے بزرگ اور دوستو یاد رکھیے گا اہل سنت والجماعت ہماری جان ہے ہم اپنے بزرگوں کے غلام ہیں ان کا صدقہ کھائے ہیں اور انشاءاللہ اللہ پھر جب دوبارہ آؤں گا تو پھر اہل سنت کیا چیز ہے اہل سنت پر کس طریقے سے چودہ سو سال سے بزرگوں نے محنت کی ہے اور ہم کو سننی کیوں کہتے ہیں انشاءاللہ یہ موضوع پر تفصیلی گفتگو کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ